بسم شم الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و رحم محمد مکتب حضرت سگنوس میں موجود تمام خواہ نگرام السلام علیکم محمد و رحمۃ اللہ باقی تمام سامعین کو بھی السلام الزمت اور ساتھ ہی عاشق الحمد کا باب و صلاد نمبر پچاس اور ستر نمبر نو سے شروع ہو جاتا ہے بابو صلاحان جہ اور صفحہ نمبر جو ہے 68 ایٹ سے شروع ہو جاتے ہیں باب و صلاحت کا بھاجی جو فرقہ ترجمہ کیا اس میں سے آج جو جماعت کے آداب بیان فرما دیں جب بھی آپ نماز جماعت میں شامل ہو جائیں گے تو جماعت کے آداب کیا ہے فرماتے اماں بھار آداب الجماعت نماز جماعت کے آداب یہ فامین ہے ان کی کئی آداب ان میں سے ایک مین ان, ان میں سے ایک یہ ہے تصویر صفو صفیں سیدھی کرنا ہاں جی صفوں کو سیدھے رہنا ہے ایک دوسرے کے کندھے کے سیدھ میں رکھنا صفوں میں جب بیٹھیں گے جو کے کندھے سے کندھا سیدھ میں ہوں گے تو سب آٹومیٹیکلی سیدھا ہو جائے گا تو مثلا یہ جی پہلا یہ کہ صفیں سیدھے کرنا یہ بھی اسلام ایک ہمیں اس نماز کے ذریعے سے ہمیں ڈسپلین سکھاتا ہے ہاں جی نماز میں بہت سے برکات ہیں بہت سی تربیتیں ہیں ان میں سے ایک جو ہے ہمیں ڈسپلن سکھاتا ہے کہ نماز میں بیٹھیں تو سفید سیدھے رکھیں ٹیڑھے میلہ کر کے بدنظمی نہ ہو تو تصویر تو سفو سفید سے دے رکھیں ایک ور لسوک ہم اور لوگ ملا ہوا ہو ہاں جی اور لوگ ایک دوسرے سے ملا ہو لیکن من غیر ذیکن بدون کسی تنگی کے نتنا ملا نہ اٹھنا بیٹھنا مشکل ہو جائے دوسرے کو تک کھا جائے لیکن ملا ہوا ہو بس ایک آرام سے نیچے رکو سجود کرنے میں کسی کو مزاحم نہ ہو اور زیادہ فاصلہ بیچ میں نہ رکھیں بس بالکل نزدیک نزدیک ہو بھی جو نا کسی تنگی کے ملا ہوا ہو ہاں جی اس طرح باقی بات شوط پر جیسا علاج ایک دوسرے کے پاؤں کے اوپر پاؤں رکھتے ہیں ایسا یہ یہ تنگی ہے اس اسی طرح اشارۂ احساس کا کہ پاؤں کے اوپر پاؤں رہنے کے حد تک آپ ملا ہوا ہونے کی ضرورت ہے نہیں ہے اس طرح ملانے کا مقصد یہ نہیں بلکہ لیکن نزدیک ہو زیادہ فاصلہ بیچ میں نہ ہو تنگی کے بغیر آپ نیمبروں کو سجو کے لے جانا آنا آسان ہو تو دوسرا جو ہے ایک تو صفید سیدھی ہو اور لوس وکم صفح ملا ہوا بجن کسی تنگی کے من غیر ذیکے ول و حال بین الامام و الماموں میں اور اگر کبھی مجبوری کی وجہ سے امام اور ماموم کے بیچ میں جدواز پڑھنے والے یا اوبین صفن یا دو لائنوں کے بیچ میں نماز کے دو صف کے بیچ میں شعر ہاں بیسے باہر نماز پڑھنے مسجد کے اندر جگہ نہ ہونے کی ہو وجہ سے تو کوئی سڑک بیچ میں حائل ہو جائے اور نہ صغیر سغیر یا کوئی چھوٹا نہر بیچ میں فاصل آ جائے جگہ نہ ہونے کی وجہ سے او کبھی یا کوئی بڑا نہر فاصلہ آ جائے کسی مجبوری کی وجہ سے تو لا لاباس بھی تو اس سے کوئی ہرش نہیں اسے نماز جماعت باطل نہیں ہو جو لوگ صف کے پیچھے ہیں نہر کے اس طرف ہیں یا روڈ کے اس طرف ہیں ان کی نماز باطل نہیں ہاں جی مینا اور انہی آداب میں سے یہ اللم یکن بین صف نے یہ کہ دو صف کے نماز کے دو صف کے درمیان کا فاصلہ عام حالت میں کیا ان وہ بین فرمت ہے عام حالت میں آداب یہ ہے یقین نہ ہو دو صف کے درمیان ان لم یکن ان یک لم یکن نہ ہو بین صفین دو صفوں کے درمیان اکثر و زیادہ منصلاح سے تعزرین تین ہاتھ سے زیادہ یعنی ڈیڑھ گست تین ہاتھ بن جائیں گے اور ضرور کی جمع ہیں یہ ہاتھ کے معنی میں ہے کیونکہ دو ہاتھ ایک گز بن جاتا ہے ہاں جی تو یہاں صلاح سبزی یعنی ڈیڑھ گز سے زیادہ گز چکن فچی اس سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے کیونکہ عام طور پر جو نماز کے لیے ایک گز کافی ہو جاتی ہے اب آپ کے جہاں نماز کو اگر آپ پیمائش کریں تو ایک گز بن جاتا ہے ایک میٹر بن جاتا ہے اس سے زیادہ نہیں بن جائے میٹر گز سے تھوڑا بڑا ہے چار گرا لہٰذا حسن فرمائے زیادہ زیادہ تین ہاتھ ہو جو زیادہ اونچا والوں کے لیے بھی مسائل نہ ہو اس سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے آداب یہ ہے تین ہاتھ سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے ویسے ضرورت دو ہاتھ کی ہے ایک ہاتھ کا پھر اضافی گنجائش رکھا آداب میں سے لہٰذا تین سے زیادہ فاصلہ نہیں ہونا چاہیے آمدن امین آداب میں سے یہ ہے لم یکن الماموم یہ کہ نماز پڑھتے وقت جو ہے جماعت میں نہ ہو ماموں پیچھے نماز پڑھنے والے ماموم پھر طبقاتِ سبلہ نچلے منزل میں والے امام و فلول امام اوپر والی منزل میں یہ آداب کے خلاف ہے اگر ایسا ہو گیا نماز باطل نہیں ہے ہاں جی چونکہ آداب میں شامل کیا لیکن جو ہے اصل حکم کیوں ہم آداب کو بھی کیوں خراب کریں لہٰذا جو ہے آداب کا کریں ثواب مل جاتا ہے پورا پورا لہٰذا فرماتے ہیں امام جو ہے اوپر والی منزل میں امام نیچے والے منزل میں نہیں ہونا چاہیے اسی اللم یکنیک نہیں ہونے چاہیے امام فبقتِ صبلہ نیچے والے منزل میں وال امام فل امام اوپر والے منجل میں نہیں ہونے چاہیے وہ ابھی لاکھ اس کا برعکس ہو جائے یعنی امام نچل منزل میں ماموں اوپر وال منزل میں ہو تو لاباسب ہے اس کا کوئی حرج نہیں ہے یہ ادب کے خلاف نہیں ہے لیکن ماموں نیچے امام اوپر اور یہ اداب خلاف ہے امینا آداب میں سے کہ یہ اللم یاج المعام المن فلد و منفی خلال صف الا نفس ہیں آداب میں سے کہ یہ میں نے علسنت برادری میں زیادہ دیکھا ہے اللہ حدیث وغیرہ میں جنہیں ایک بندہ بعد میں اکیلا پہنچ جاتا وہ لوگوں کے پیچھے کھڑا ہو جاتا ہے اس کے ساتھ اگر دوسرا ساتھی نہ ہو لیکن آگے صف کے پیچھے ہیں میں صاحب سے ملا ہو لیکن پیچھے نہ تو آگے جو سب میں صف کے بیچ میں ایک باندھا کوالک وہ بیچارے نماز میں پیچھے سے گیروان بگر کے پیچھے کھینچ دیتے ہیں اور خود کے ساتھ کھڑا کر دیتے ہیں ساتھ اس چیز کو آداب جماعت کے خلاف سمجھتے ہیں فرماتے ہیں نہ انہیں آداب میں سے یہ الم یہ جر رہی ہے کہ نہ کھینچیں معمون من منفرد وہ مام جو اکیلا ابھی پیچھے ہے اکیلا ہے نہ کھینچیں کس کو من ان لوگوں کو اس نمازی کو فی خلال صف جو صف کے بیچ میں ہے سب کے بیچ میں ہے اور اس کو نہ کہیں جے لانے سے خود کی طرف اللہ مسئلہ مگر کوئی مصلاحات ہو اور یہ مصلاحات جو ہیں یہ ہو سکتا ہے پیشے والے کے لئے کوئی خطرہ ہو وہ اپنے لے ہاں جی یا کس پیشے والے کے لیے کسی کے ایسے کوئی مدد کی ضرورت ہو اس کے لیے یہ چیزیں ہو سکتے ورنہ مسئلہ بھی کوئی چیز نظر نہیں آ رہا یہاں پر تو ایسا کوئی مشاہ سے اور مسئلات کے قید کریں مسئلات کوئی ہے کوئی اچھی تو پھر ٹھیک ہے پیچھے کھینچیں اور آرام سے پیچھے کتاب کھینچیں اور خود کے ساتھ لائن میں کھڑا کریں ورنہ آداب جماعت یہ ہے پیچھے نہ کھینچیں اب باقی جو ان جو مصائب کے اور جس طرح میں مخاتور ہم نے مکے پہ جا کے دیکھا ہاں جی کعبہ مجنے میں وہاں پیچھے کھینچ لیتے ہیں لوگ اگر امام نے پیچھے کھینچ لیتے ہیں ہاں جی اگر آگے پھر بعد میں جو بندہ پہ اکیلا ہو اس کے ساتھ اور ساتھی نماز میں کھڑا ہونے والا نہ ہو تو وہ اکیلا ان کے کھڑا ہونے جماعت نہیں بنتا ہے لہذا آگے سے ایک بندے کو پیچھے کھینچ لیتے ہیں ہمارے شاذ فرماتے ہیں یہ جماعت کے آداب کے خلاف ہے شاذ فرمائیں بیچ میں سے صف کے بیچ میں سے اپنی طرف کھینچنا یہ جماعت کے آداب کے خلاف ہے ولا یہ مخرو ہے لیکن مخرو نہیں ہے پھر آخر یہاں آپ بھی صف کے آخر میں وہ ماموں بھی صف کے آخر میں ہیں ادھر سے آپ انہیں خود کے ساتھ شامل کرنا خود کے ساتھ اس کو ملانا یا اگر خود اس سے نہیں مل سکتے ہیں خود اس سے مل سکتے ہیں تو خود نے ملنا خود اگر نہیں مل سکتے ہیں تو آگے والے کو پیچھے خود کے ساتھ کرنے میں یا تھوڑا سا فاصلے اس کو خود سے نزدیک کرنے میں مخرو نہیں ہے ولا ہاں یا فرماتے ہیں کوئی ضرورت نہیں علاج جل کھین کا منفی صف ہے وہ شکست جو صف میں ہیں آپ کے ساتھ لائن میں بیٹھا ہوا ہے اس کو کھینچنا علاج جم بھی ہیں آپ کے بغل سے نزدیک کرنے کے لیے ہاں اس سے شامل جائیں اس کو آپ کی طرف کھینچنے کے جب صف میں ہیں وہ آگے آپ کے میں نہیں ہے وہ بھی اسی صف میں تو دوسرے کو آپ کے آپ کے ساتھ ملانے کے لیے اس کو کھینچنے کی کوئی ضرورت نہیں والا حاجہ جیسے کوئی ضرورت علاج کہنے کا من صحف اس شاعر جو صف میں علاجم بھی آپ کے بغل کے ساتھ ملانے کے لیے آپ سے نزدیک کرنے کے لیے ہاں جی آپ کے آپ کی جانب کھینے کی کوئی ضرورت نہیں کیونکہ لہانقوف ہو کیونکہ اس کام کی قواہت کیونکہ یقینی بات ہے بے اس بیچارے کے نعمات میں خلال ہوتے آپ اس کا اپنی طرف کھینچیں گے تو اس کی قواہت اکثر زیادہ منتف کے فائدے سے یعنی فائدہ کچھ بھی نہیں ہے اور اس بیچارے کے نماز میں خلل ہو جائے گا حسن ہمارے ان کی ذن اور واشو کھینچیں گے لڑائی پا جائے گا ہے نا تو لہٰذا جو ہے اس کو نہ کھینچیں وہ آپ آپ جتنا اس سے نزدیک ہو سکتے ہیں نزدیک ہو کے پڑھیں اس کا اپنی طرف نہ کھینچیں کیونکہ اس کا قباہ زیادہ فائدہ کچھ نہیں یہ بات ختم آگے مانتے ہیں وہ یعنی یہ بھی جماعت کے اداف کے خلاف ہے یکرہ القد و الامامت للقائمین یعنی ایک امام ہے وہ کھڑا ہو کے نماز نہیں پڑھا سکتے ہیں. اور معمومی سب کھڑے ہو کے نماز پڑھیں امام کے لیے کوئی نہ کوئی تکلیف جس وجہ سے وہ بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں ماموں کھڑا ہو کے نماز پڑھتے ہیں تو جماعت کی یہ صورت مغروح ہے مغروح ہے بیٹھ کے نماز پڑھنا فی الامامت امامن للقائمینہ ان نماز گزاروں کے لیے جو کھڑا ہو کے نماز پڑھتے ہیں باقی اگر امام کھڑا ہو ماموم بیٹھا ہو تو یہ کوئی حرض نہیں وہ ہو بیمار ہونے ہو کی وجہ سے کہ تک نہیں وہ امام بیٹھے رہیں بیٹھ کر نماز پڑھائیں اور ماموم کھڑا پڑھیں یہ مخروف صورت ہے وہ امامت اللہذے کھڑے نماز پڑھانے والوں کے لیے کھڑا امام ہی ہونا یہ ہے جماعت کے احکامات میں سے اس طرح وہ امامت المتعمی میں ایک امام ہے اس کے جہاد پر کوئی زخم میں یا کوئی بیماری ہے جس وجہ سے وہ تیمون سے نماز پڑھ رہے ہیں اور وہ نماز پڑھنے والے باقی معموم وہ سب وضو کر کے نماز پڑھیں لہذا تیموم کر کے نماز پڑھانے والا امام جو ہے وضو کرنے والے معموماً کے لیے نماز پڑھانا بھی مخروع ہے اور امامت المتعمی میں تیموم کرنے والے کی امامت المتوازین وضو کر کے نماز پڑھانے والے کے لیے مخروع ہے ہاں جی جو ہے دونوں باوضو ان کے دونوں دونوں تیم امام مامون دونوں تیموم پہ نماز پڑھ رہا ہو تو وہ کوئی مقروح نہیں ہے دونوں باوضو ہے تو مقروع نہیں ہے لیکن ماموم باوضو ہو امام تمام سے نماز پڑھا رہا ہو یہ صورت مقروع ہے اگر متِ ولا یا گرو مقروع نہیں ہے امامت العامن نابینا شاذ کی امامت نا نابینا شاخ امامت کر سکتے ہیں ولاً مریض اور نہ وہ بیمار شخص جو ہے ان قدر اگر وہ یہ دونوں قدرت رکھتا اللہ اس سے فائل ارکان نماز کے ارکان و ارکان اور واجبات کو پورا کر سکتا ہو یہ نابینا شاد اور یہ مریض شہاد تو پھر یہ لوگوں کو امامت کرا سکتے ہیں یہ امام بن سکتے ہیں ان کی امامت مکرو نہیں ہیں آگے فرماتے وہ یکرو امامت و من تک رہجماعت و ہاں جی فرماتے ہیں یہ گاؤں اس میں ایک امام ہے اس کے پیچھے نماز پڑھنے والے کوئی اس کو پسند نہیں کرتے اس کی کسی نہ کسی نقاصیب کی وجہ سے ہاں جی کسی کردار کی کے وجہ سے کسی اخلاق کی وجہ سے کسی عمل کی وجہ سے یا اس اخراج کی, کے وجہ, سے یا اس کی کے وجہ سے یا ایک میں علمی کی وجہ سے کوئی نہ کوئی معقول وجہ, وجہ ہے اس وجہ سے کہتے جا ہیں اگر لوگ پیچھے نماز پڑھنے والے نمازی لوگ ایک شخص کی امامت کو پسند نہیں کرتے تو اس کے لیے جو ہے جبراً میں احراب میں گھس کے لوگوں کی نماز پڑھانا یہ مخروع ہے و یکرو مغر امامت و امامت کرنا من و کا تک رہجماعت کی جماعت یعنی لوگ جو جو جماعت میں شرکت کرتے ہیں لوگ جو ہے اس کی امامت کو جو ناپسند کرتا ہو اس کے پیچھے نماز پڑھنے والے اس کی امامت کو ناپسند کرتا ہو تو ناپسند کرتے ہوئے بھی اس کو ان کی امامت کرنا مخروب ہے تگرماعت لوگ مغروط سمجھتے ہیں امامت امام اس کی امامت ناپسند کرتے ہیں اس کی امامت کو لوگ تو ایسے بندے کو لوگوں کے لیے نماز نہیں پڑھانا چاہیے کیونکہ جب لوگ پسند نہیں ہیں تو ان کو جو ہے ان کو کیوں نماز پڑھائیں وال مضنون بھی اسی طرح وہ شخص کے پیچھے نماز پڑھانا بھی مغروع ہے جس کے فاسق ہونے کا گمان ہو نمازیوں کو اور آپ کو جو ہے اس کے نفاس ہونے کے گمان ہو تو اس کے جو ہے پیچھے نماز پڑھنا بھی مقروع ہے کیونکہ امام کے لیے جو ہے اس کے ایمان اخلاق ادب سب صحیح ہونی چاہیے زیادہ فاسق ہونے کے گمان ہو مشکوک انسان ہو ایمان اخلاق ادب عبادت بندگی میں تو اس کے پیچھے نماز پڑھنا بھی مقروع ہے آگے فرماتے ہیں وہیم بغیر یقون الامام سزاوار ہے کہ امام ہو مومن صاحب ایمان ہو یا مومن مسلمان ہونا واتے ہیں امام یقینا مسلمان ہو کوئی کافر جو ہے مسلمانوں کے نماز نہیں پڑھا سکتے ہاں جی مومن ہو مسلمان ہو عقل ہو نہ پاگل بندر نہ ہو عادل ہو یہاں فکر میں عادل سے مراد عطل انصاف کرنے کا مفہوم بھی اس میں شامل ہے یعنی کہ وسیطر مفہوم میں وہ شاخ جو گناہ قبرا کا ہرگز ارتقاب نہ کرنے والا ہو اور گناہان صغرا کا بھی بار بار ارتقاب نہ کرنے والا ہو ایسے شخص کو فکر میں عام طور پر عادل کہا جاتا ہے ہاں جی عدالت نیل مراد یعنی اس میں ہر ان کی گناہوں سے اجتناف کرنے والا شاذرہ نے قبرے سے مکمل طور پر صغرے کا بھی بار بار ارتقاب نہ کرنے والا ہو تو اسے شخص کو فکر میں عام طور پر عادل کہا جاتا ہے بالغن بالغ شخص بالغ ہو نا بالغ بچہ ہو ود نکاح حلال زیادہ ہو طائیباً توبہ گزار ہو کوئی قطا قسر ان سے کوئی گناہ سلا سزت ہوا ہے تو توبہ کہہ کیا آوا ہو توبہ گزار ہو وران پرہیزگار ہو ہاں جی قارئین پرہز گار ہو اس کے جو ہے گناہوں سے اجتناب کرنے والا عبادتوں میں سست نہیں کرنے والا انسان ہو قارئین اس کی قرآ اچھی ہو تجوید کے مطابق قرآن صحیح طریقے سے پڑھ والا ہو قاری ہو فقیری اور فقی احکامات صحیح طریقے سے جانے والا فقی عام طور پر مرشحد کے درجے کو پہنچنے والی شخص کو فقیر بولتے ہیں حقیقی معنی میں صاحب فقر ہیں جی اور جو ہے اس سے کم از کم درجے جو ہے ایک بار ہمارے نرباسی دنیا میں آ جائیں تو کم از کم فق کو صحیح طریقے سے سمجھنے والا ہو وہ امام جو ہے حقیقت میں فقی اصلاح ہے فقر میں علم میں مشتدک کے درجے پر پہنچا وہ فقف شرعی میں بہت زیادہ مہارت حاصل کیا اس کو فقیر بول دیں کیونکہ لفظ فقیر کا لفظ ایک نو ممالغے کا سکھائے بہت زیادہ فقحت سمجھ بوجھ رہنے والا ہو شرعی احکام میں نصبی اچھے نصب کا مالک ہو سب نسب میں خاندانی طور پر بلکہ بل ہاشمی اگر امام مل جائے تو ہاشمی ہو یعنی حضرت حاشم جو ہے حضرت ص اللہ علیہ وسلم کے پردادا کا نام ہے آپ سے ان سے پھیلا ہوا جن کو ہم سادات کہا جاتا ہے ہاں جی ہاشمی خاندان سے اگر مل جائے تو حسن سوتے اچھی آواز والے ہو یا اور آج ان کے ہمارے سادات نظام سب اسے ہشمی ہیں وہ ہاشمی بھی ہیں علوی بھی, بھی ہیں ہاں جی وہ فاطمی بھی جو آج ہمارے نورواشی دنیا میں خاص طور پر جو سادات ہیں وہ سب ہاں جی کیونکہ قاضمی قاضمی سادات ہیں موسیقی سادات ہیں رضوی سادات ہیں یہ سب جو ہے ہاشمی ہی میں چل جاتا اور اس سے پہلے علوی بھی ہیں یہ سب صلی السلام سے پھیلے ہوئے لوگ ہیں یہی سب یہی لوگ انہی کو ثابت نصب کہا جاتا ہے لہٰذا اگر کسی گاؤں میں کسی بستی میں ایسا سادات ہیں تو اس کو امامت کے لیے آگے کرنا چاہیے سادات عالم ہوتے ہوئے سادات عالم کو آگے جائیں تو یہ, یہ جماعت کے حکوم کی مخالفت ہے حسن صوتی اچھی آواز والا اور سبھی لوشی چہرہ خوبصورت ہو طی و ہے اس کے اخلاق اچھے ہوں معمول الخلۂ کے لوگوں کے نزدیک جو ہیں پسندیدہ شخص ہو و اللہ کی نظر میں بھی اچھے اخلاق کا مالک ہو یہ سارے اس کے شرائط ہیں اس کے بعد ان اس میں جگہ نہیں ہو رہے کل کی درست میں ہم بقیہ بتا دیں گے